الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره التغاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عالم الغیب والشہادات العزیز الحکیم صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألہمنا رشدنا و من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و اللہ وفقنا لما تحب و تردو اللہ منور کلو بنا وشرح صدورنا و وفقنا لما تحب اسلام وفق نالمات صب و تردو و تقبل منا فن کیر المتقبل آمین یا ارحم اگرچہ گدشتہ نشست میں سور تغابن کی آیت نمبر سولہ پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے سورت تغابن کا یہ چوتھا اور آخری حصہ اب زیر دس آ رہا ہے ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح پہلے حصے میں پہلے رکوع کی دس آیات میں سے سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان تھا پھر تین آیات میں زوردار دعوت ایمان تھی لیکن نسبت و تناسب میں فرق تھا چار آیات توحید یا ایمان باللہ پر تھی دو آیات میں ایمان بالرسالت اور ایک آیت تھی صرف ایمان بالآخرہ کے بارے میں دعوت ایمان میں آ کر پون آیت رہ گئی ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت پر اور سوا دو آیات میں پوری تفصیل ہوئی ہے ایمان بالآخرہ واللہ کی و اللہ وما خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع یومل جم کا یوم تغابل من امن مل و یام الصالح یو کفران ہو سی آت ہی ود خل ہو جنات ان تجریم ان تحت کا لنہار خالدین فوج العظیم وزین کفرو و کسزبو بے آیات نا صاب النار خالدین افیحا و بے اتنی تفصیل اتنا زور ایمان بلاخرا اس اسی طرح اس دوسرے حصے میں ثمرات ایمانی کا بیان آیا ہے پانچ آیات میں جن میں سے چار آیات کا تعلق جیسے کہ میں اس سے قبل ارض کر چکا ہوں فکر و نظر کی تبدیلی سے صرف ایک آیت کا تعلق ہے عمل سے واطی اللہ واط رسول فائن طبل تم فائن نما اللہ رسول لیکن جب دعوت عمل آئی ہے تو سارا زور جو ہے وہ عمل پر ہے صرف ایک لفظ میں فتق اللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ان دونوں کو سمو لیا ہے ایک لفظ میں اور اس کے بعد اب بحث ہو رہی ہے ومن یو اب سارا زور جو ہے وہ دعوت عمل اور اس میں بھی خاص طور پر اطاعت پر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ کل ایک صاحب نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے جو تفصیلی بحث کی ہے حکم رسول کے ذمن میں اور جو فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہے حکم اور ایک ہے مشورہ اور رائے اور اس میں فرق و تفاوت ہے دو انتہاؤں میں امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں ایک نے گویا کہ صرف قرآن مجید پر اتفاق کر کے اور سنت سے اور حکم رسول سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے وہ اہل قرآن کہلاتے ہیں یا منکرین حدیث کہلاتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو ہر حکم یا ہر حدیث کو وہ یہ سمجھتے ہیں گویا کہ وہ برابر ہے واجب التعمیل ہے واجب العمل ہے اس میں فرق نہیں کرتے کہ کہاں پر ایک حکم جو ہے فرض کے درجے میں ہے کہاں واجب کے درجے میں ہے کہاں ایک مستحب کے درجے میں ہے اور یہ کہ کہاں وہ رائے پر مشتمل حکم تھا کہاں وہ ایک مشورے پر مشتمل حکم تھا تو ان دونوں کے مابین ایک بڑی متوازن کیفیت کی ضرورت ہے متوازن طرز عمل مطلوب ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے سنت عادت اور سنت رسالت کا فرق بیان نہیں کیا تو نوٹ کر لیجئے کہ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس لیے کہ یہاں بحث سنت کی نہیں ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت وسیع تر فنومین کا نام ہے اس میں حضور کے احکام بھی ہیں حضور کے اعمال بھی ہیں جو عمل بھی آپ کرتے تھے خواہ آپ نے اس کا حکم دیا, دیا نہیں دیا وہ بھی سنت میں شامل ہے اسی طریقے سے جو کوئی کام بھی حضور کے سامنے ہوا لیکن آپ نے اس پر روکا نہیں وہ بھی سنت میں شامل ہے تو گویا کے جیسے حدیث کی تعریف ہے حضور کا قول یا حضور کا عمل یا فیل یا حضور کی تقریر یہ سب حدیث ہے تو گویا کہ سنت میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی اور وہاں پھر فرق کیا جائے گا سنت عادت اور سنت رسالت میں یہاں گفتگو حکم کے بارے میں اور حکم ظاہر بات ہے کہ قولی ہوگا حکم تو زبان سے دیا جائے گا گویا کہ اس اعتبار سے ہم صرف سنت کے ایک پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بھی فرق و تفاوت کی ضرورت ہے کہ کہاں وہ حکم حکم کے درجے میں ہے کہاں حضور کا وہ اول جو ہے وہ مشورے یا صرف ایک رائے جو ہے اپنی ذاتی اشتہادی رائے کے حکومت اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب حکم کی بات آتی ہے تو لفظ اطاعت آئے گا حکم کی اطاعت کی جاتی ہے جب سنت کا لفظ آتا ہے تو اس کے لیے عام طور پر اتباع کا لفظ آتا ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے اتباع جو ہے وہ تو سنت عادت پر بھی ہوگی اس پر سارا دار و مدار محبت پر ہے جس کو جتنی محبت ہوگی حضور سے مثلا یہ کہ اگر وہ تہبند باندھتا ہے شلوار نہیں پہنتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر تہبند باندھا ہے کبھی شلوار نہیں پہنی تو یہ بھی محبت رسول کا ایک مظہر ہے ہم اس کی بھی قدر کریں گے تو سنت کے ساتھ لفظ اتباع آئے گا لیکن یہ کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حکم کے بارے میں عطی اللہ واتون رسول اور وہاں پر حکم کا لفظ جو ہے اس میں میں نے ارض کیا کہ اس میں فرق کو تفاوت کیا جانا چاہیے کہ اس میں فرض کیا چیز ہے اور کہاں حضور نے حکم دیا ہے اور کہاں سیزا امر تو استعمال ہوا ہے لیکن وہ ذاتی رائے یا مشورے کے درجے میں تیسری بات جو میں اس سے پہلے ارض کر چکا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر سولہ ہے جہاں سے اب دعوت عمل شروع ہو رہی ہے اس آیت نمبر 16 کا اسلوب جو ہے یہ صرف ایک توجہ دلانے کے لیے ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن میں مستحضر رکھی جا سکتی ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں مینٹل ایسوسیشنس ذہن کے اندر کو رابطے قائم ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنے ذہن کی گرفت میں بہت سی چیزوں کو لا سکتے ہیں اور انہیں پھر محفوظ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے فلاح کے ساتھ چار چار عوامر آئے ہیں چار چار احکام جیسے سورہ حج کی آیت ہے آخری سے پہلی یا یو الدین آ منورکرو وسو رب و فاد الخیر لال نقل اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری آیت یا یوح الدین آ منسمر رابطو و تق اللہ لال اسی طرح کی آیت یہ ہے فت تک اللہ مستکاتم وسمر اتی انفقو خیر اللہ انف سکم و مو کشو سے ایک مجھے کل کی غلطی کی بھی اصلاح کرنی ہے اس لیے کہ فتق اللہ مستطاطم پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے بعد آخری بات یہ آئی تھی کہ اس آیت کا ایک ظاہری ٹکراؤ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو سے وہاں فرمایا گیا یادین امن التق اللہ حق کا اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہاں فرمایا گیا کہ فتق اللہ تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے حد امکان میں ہے تو بظاہر اس میں ایک تضاد ہے ایک, ایک فرق و اختلاف ہے اس کے ذمن میں میں نے ایک رائے آپ کو بتائی تھی کہ سعید ابن جبیر اور ابو العالیہ کی رائے یہ ہے کیونکہ عبارت یہ تھی کہ ان حاضل آیت منسوخن کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن وہاں حقیقت ان کی رائے ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو دو کے بارے میں کہ وہ جو آیت ہے وہ منسوخ ہوئی ہے اس آیت سے فتق اللہ مستتا تم سے یہ رائے ہے جو میں نے کل برعکس بیان کر دی تھی اس لیے کہ میں درس دے رہا تھا اس آیت کا فتق اللہ مستتا تو جو الفاظ آئے کہ ان حاض ہی آیت تو میرا ذہن جو ہے اس کی طرف منتقل ہوا کہ ہی کا اس میں اشارہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بات غلط تھی جو میں نے کل کہی ہے اس کی تصحیح کر لیجیے کہ در حقیقت یہ حضرت سعید ابن جمیر اور حضرت ابو العالیہ کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ فتق اللہ بستتا تم سے منسوخ ہو گئی ہے منسوخ الحکم کہا جائے گا اسے وہ آیت کے یا یوحلدین منتق اللہ حق کا اللہ تعالی تقوا کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور یہاں فرمایا گیا جتنا حد امکان میں ہے تو یہ قابل عمل بات ہے لیکن جیسے کہ دوسری رائے میں نے عرض کی تھی اور وہی اصل میں صحیح نتیجہ ہے جس کی کہ میں نے تصویف کی تھی تائید کی تھی اور اسے میں نے صرف اپنی تعبیر جو ہے ذرا مختلف اس میں کی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتق اللہ حق تو قاتے ہی بھی محکم ہے منسوخ نہیں ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں کالا لم ولیکن حقا تو قاتے ہی ان سخت ولا حقاتی سبیر اللہ جہاد حقہ جہاد ہی ولاخ لائن و یقوم و بالقسط ولا ولا و ابائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرمارے کہ وہ آیت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے یہ آیت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور اب تقل اللہ حقہ تو سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے اور یہ کہ اس جہاد میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت آڑے نہ آنے پائے تمہارے قدموں کو کمزور نہ کرنے پائے اور یہ کہ عدل و انصاف کو قائم کرو وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو یا تمہارے آبا و اجداد کے یا بیٹوں کے خلاف جا رہا ہو تو یہ انہوں نے تعبیر کی ہے جس کو میں نے یوں تعبیر کیا بات وہی ہے نتیجے کے اعتبار سے کہ ایک میں اصولی بات کہی جا رہی ہے حق کا توقاتی ایک میں عملی بات کہی گئی ہے کہ عمل تو انسان کر سکتا ہے اپنی امکانی حد تک ہی یا اس کو بہت عمدگی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک میں آئیڈیالزم ہے اور ایک میں پریگمیٹزم ہے یا ریئلزم ہے آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ حق کا توقاتی حق المکان انسان اللہ کے تقوی کا حق ادا کرے لیکن ظاہر بات ہے کہ عمل تو وہی ہوگا کہ جو انسان کے امکان میں ہے اپنے حدود سے باہر انسان نہیں نکل سکتا حد امکان سے باہر نہیں جا سکتا اس ضمن میں مجھے خیال آیا کہ چونکہ تقدیر کے مسئلے پر اس صورت تغابل کے درس کے ضمن میں خاصی مفصل گفتگو ہو چکی ہے تو ایک حدیث میں آپ کو اور بھی سنا دوں جو متفق الدے ہے اور جس کا تعلق اس حقاتوقات ہی اور مستقات سے ہے ایک آئیڈیل بات ہے اور ایک ہے کہ جو عملی بات ہے جو ہو سکتی ہے جو ممکن ہے ممکن العمل اور ایک ہے کہ جو مقصود کے درجے میں ہے کہ آپ کا مطلوب و مقصود اور آئیڈیل یہ ہونا چاہیے اس حدیث کے رابی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ عن علی کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے حضور نے فرمایا ماں من کم منا دن اللہ و کتکوتے بک آدو نارے من النار تو میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جہنم میں یا جنت میں معین نہ ہو چکا ہو اس سے براد اصل میں کیا ہے وہی جو میں عرض کر چکا ہوں علم خداوندی میں تو معلوم ہے میں کیا کروں گا اور میرا انجام کیا ہوگا علم خداوندی میں معلوم ہے کہ فلاں کا زید کا بکر کا وہ کیا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا اس اعتبار سے تو گویا کہ وہ لکھا ہوا ہے علم خدا وہ کتاب ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اس پر صحابہ نے ایک بات کہی جو ہم میں سے بھی ہر شخص کے ذہن میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے جنہوں نے یہ جو چیزیں امکانی مسابث جو ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو بیان کیا اور ان کے بیان کی وجہ سے پھر ہمیں وہ حکمت کے معرفت کے اور ہدایت کے وہ موتی ملے کہ جو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا عطا فرمائے آلو یا رسول اللہ فالا نتکل ولا کتاب نا ون العامل انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو پھر کیا ہم اپنی اس تقدیر پر اور جو نوشتہ ہے ہمارا نوشتہ ہے قسمت ہے کیا ہم اس پر توقل نہ کریں اسی پر بس بھروسہ کر لیں اور اپنا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیں یہ محنت بھاگ دور سیو جو یہ کے لیے پھر اعلی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے شاد فرمایا فکلن میسر لما نکل عمل کرو تل جد و جہد کرو بھاگ دوڑ کرو لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے لیے امکان اتنا ہی ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں ذہن میں رکھیے کہ میں نے جو بات ارس کی تھی کہ قدر کلس جو آتا ہے ایمان بالقدر قدر کے معنی اندازہ مقرر کرنا بھی ہے سب قسم رب کل آلہ خلق فسو الزی قدر فہدا یہ جو اندازہ ہے اللہ نے ہر نو کا بھی ایک اندازہ معین کر دیا ہے چڑیا چھوٹی سی ہے اڑ رہی ہے فداؤں کے اندر انسان اس قدر صاحب صلاحیت اڑ نہیں سکتا جہاز ایجاد کر لے راکٹ ایجاد کر لے ان کے حوالے سے خلا میں چلا جائے اڑ نہیں سکتا یہ اس کی تقدیر ہے اندازہ ہے پتنگے اڑ رہے ہیں لیکن انسان اڑ نہیں سکتا انسان جو ہے وہ پانی میں جی نہیں سکتا مچھلیاں جو ہیں وہ وہاں جی رہی ہیں ان کے لیے وہیں زندگی ہے تو ایک قدر ہے ناؤ کی اسی طرح ہر فرد کے لیے بھی ایک قدر ہے اسی کو قرآن وس بھی کہتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے کہ لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس اسی کو کہا گیا کل قل کلو یامل و آ ہر فرد کی بھی ایک لمٹس معین ہے جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہزن انسان اپنی کھال سے باہر تو نہیں آ سکتا چاہے کتنا موٹا ہو جائے فربا ہو جائے وہ بارہ کال کے اندر رہے گا کھال سے باہر نہیں نکلے گا اسی طریقے سے انسان کی کچھ لمٹس ہیں ان سے آگے وہ نہیں جا سکتا لیکن ظاہر بات ہے کہ جو آخری لمٹ اس کی ہے وہ محنت کرے گا تو وہاں تک پہنچے گا اگر محنت تر کر دے گا تو اس سے بھی نیچے رہ جائے گا اس سے بھی کم تر رہ جائے گا اور اللہ کے ہاں محاسمہ جو ہوگا وہ اس کی وصب کے اعتبار سے ہم نے تمہیں اتنا اتنی کیپبلٹی ادا کی تھی ہم نے تمہارے اندر اتنی پوٹینشلٹیز رکھی تھی گیون ہماری طرف سے تمہارے پاس اتنا کچھ امکان تھا اس کو تم بروئے کار نہیں لائے ناکام ہو گئے لیکن یہ شخص اگر اپنی محنت سے جد و جہد سے اعملو عمل کرو محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو اس میں کوئی کمی نہ آنے دو فکل المیسر الماخل قلو البتہ یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اندازہ مقرر کر دیا ہے وہ وہی تک پہنچ سکتا ہے جو اس سے آگے وہ نہیں نکل پائے گا تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایک طرف نمشتہ تقریر وہ بھی حق ہے ایمان بالقدر یہ ہماری ایمانیات کے اندر لازمی ایک جس کی حیثیت سے شامل ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عمل میں کوئی کوتا کوئی کمی کوئی ازم جو ہے کوئی دھیل پیدا نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ کہ اللہ تعالی کے ہاں گرفت ہو جائے اب آگے چلیے اس آیت مبارکہ کے ذمن میں فتق اللہ مستتا تم بس مرو و اطیرو و بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی امکان بھر مقدور بھر وسماؤ آتی ہوں اور سنو اور اٹاط کرو وہ ان اور خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے کھپاؤ لگاؤ صرف کرو اپنے بھلے کے لیے اب یہاں نوٹ کیجئے وسماؤ آتی ہوں سنو اور اتاد کرو تو اگرچہ پوری ایک آ چکی ہے واطی اللہ واطی رسول فین تولت فین نما اللہ رسول بلابین لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اب سارا زور اس پر ہے اطاعت پر اطاعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں اب اس کو دوہراؤں گا نہیں البتہ یہاں جو یہ وس مئو اتی کے الفاظ آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی چار باتیں گن کر نوٹ کر لیں یاد کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے سنو اور اطاف کرو چنا چار مقامات پر قرآن مجید میں یہ جوڑا اسی طرح آیا ہے سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اور یہ دو آیتیں وہ ہیں آخری دو آیتیں جن کے بارے میں روایت یہ کہ یہ شب میراج میں عطا ہوئی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ اور پوری کی پوری سورت مدنی ہے لیکن یہ دو آیتیں اس اعتبار سے مکی شمار ہوں گی کہ دور مکی میں میراج کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت وہاں امت کے لیے تحفے کے طور پر یہ دو آیتیں دی گئی ان میں سے پہلی آیت آمن رسول بما مبہی ولم کل آمن بلاہ و ملائے لال رسول و کالو سما و تانا وفران کربنا وسیح یہ نوٹ کیجئے یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے اور سورہ بقرہ جو ہے وہ چونکہ شریعت کا نقطۂ آغاز ہے اور شریعت اسلامی کا نقطۂ تکمیل جو ہے نقطۂ عروج وہ سورہ معدہ ہے سورہ معیدہ کی آیت نمبر سات میں یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاسی تھی سورہ معدہ کے اندر ساتھ میں آیا وسکرون علیہ کم ویسا کا النزی واس کا کم بہی کس کل تم یاد رکھنا اب تم اللہ تعالی کی اس نعمت کو جو شریعت کے حوالے سے تم پر مکمل ہوئی ہے بس کرون نعمت اللہ علیکم وہ میسا کا النزی واسکم گئی اور اس عہد اور قور و قرار کو یاد رکھنا جس میں کہ اللہ نے تمہیں باندھ لیا ہے جکڑ لیا ہے اس کل تم سمینا واتانہ جبکہ تم نے کہا سمینا وا ہم نے سنا اور ہم نے مانا اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر اکیاون اور سورہ نسا کی آیت نمبر چھیالیس ان دو مقامات پر بھی یہ سمعنا و تانا کے الفاظ ایک جوڑے کی شکل میں آئے ذرا میں اس کا جو منفی پہلو ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ ایک تو وہ روش تھی کفار کی کہ سننے ہی سے انکاری تھے وقال کبر قرآن انہوں نے کہا اس قرآن کو مت سنو بلکہ الگا کرو اس میں اس کے اندر ہوٹنگ کرو شور مچاؤ جب محمد سنا رہے ہو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فدا و و امہاتنا تو تم شور مچاؤ اور ہنسی ٹھکا کرو تاکہ لوگ بھی نہ سننے پائیں تو یہاں تو سما ہی کی نفی ہو گئی اور ایک وہ بیماری ہے کہ دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ یہود کا طرز عمل کیا تھا سمعنا و افوائنا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ترانوے میں بھی ہے اور سورہ نساء کی آج نمبر چھیالیس میں جو آیا ہے وہاں پہلے یہی ہے کہ ان لوگوں کا یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سمعنا و خوائینہ حالانکہ کہنا انہیں چاہیے تھا سمعنا واتانہ تو سمیرنا واطانہ وسماؤں واپیو یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح سے اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے وسماؤں وا پیو سنو اور اطلاع کرو اس میں در حقیقت امیڈیٹ اتات سنتے ہی اتات کا لازم ہو جانا بیچ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک بات میں سنوں میری سمجھ میں آئے تو مان یہ ایک سننے اور ماننے میں درمیان میں میری سمجھ ہائل ہو گئی اگر تجزیہ کریں گے تو یہ گویا کہ آپ اس حکم کو نہیں مان رہے اپنی سمجھ کو مان رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس حکم کو مانا جو آپ کی سمجھ میں آ گیا تو گویا کہ اصل متا تو آپ کی سمجھ ہوئی یا جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے نفس کو پسند آئی اللہ کا حکم نفس نے بھی اوکے کر دیا گرانٹیڈ تو آپ نے مان لیا تو اطاعت تو نفس کی ہو رہی ہے اللہ کی کہاں ہو رہی ہے اللہ کی, کی اطاعت رسول کی اطاعت کی جائے گی خاص سمجھ میں آئے خان آئے جب اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے جب اس کے رسول کا حکم ہے تو ماننا ہے تو وسمو آتی یا سمعنا نہ یہ اسلوب ہے جس میں کہ ایک انسٹنٹینئس انداز فوراً سنو اور مانو ایک کی کیفیت کہ سنتے ہی ماننا انسان سمجھے کہ لازم ہو جائے تو وس مرو آتی سنو اور مانو امجیسی اس کے اندر ہونی چاہیے اور اس میں اپنی سمجھ میں آنا یا نہ آنا اس کا سوال ہی ذہن سے اور درمیان سے نکل جانا چاہیے وہ اطاعت مطلوب ہے یہی در حقیقت وہ جو ایک آف دی لائٹ بریگیڈ ایک نظم تھی یہ بھی میٹرک کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے یہ حکم دیا گیا ایک رسالے کو کیولری کہ چارج کرو حملہ کرو اب ہر شخص کو معلوم تھا کہ کسی نے غلط حکم دیا ہے سم ون ہیز بلنڈرڈ کینن ٹو رائٹ آف دم کینن ٹو لیفٹ آف دم کینن ان فرنٹ آف دم کین اینڈ بہائنڈ لگی ہوئی ہیں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی سامنے بھی پیچھے بھی اور اس حالت میں وہ روڈ دی سکس ہنڈریڈ چھ سو سواروں کو حکم دیا جا رہا کہ حملہ کرو تو سم ون ہیز بلنڈرڈ لیکن دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی دیر ارز وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریزننگ کریں اور سوال کریں اور یہ پوچھیں کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے یہ تو حکم غلط ہو گیا ہے آرمی ڈسپلن اس کا نام ہے دے از بٹ ٹو ڈو اینڈ آئی ان کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کرو اور موت آتی ہے تو آئے یہ ہے در حقیقت انداز کہ جو وسمرو آتی ہوں وس مرو آتی ہوں تیسری چیز نوٹ کیجئے اس آیت مبارک کا اور یہ جو ایک کمبینیشن ہے سم و تعت کی اس میں سماں مقدم ہے تاعت پر ویسے تو یہ کہ فزیکل فنومین بھی یہی ہے آپ کوئی حکم سنیں گے تو آخر اس کی اطاعت کریں گے لیکن اس بسمعوں کو کیوں نمایاں کیا گیا اس لیے کہ در حقیقت یہ پوری جد و جہد جو ہوگی جو بھی کام کیا جائے گا اجتماعی شکل میں جماعت کی صورت میں اگر آپ اس جماعت کی نظم سے وابستہ نہیں ہے تو سما ہی نہیں ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صادر ہوتے تھے خطبات جمعہ میں کوئی اور تو ذرائع نہیں تھے کوئی بھی آپ کے, کے ہاں ریڈیو نہیں تھا کوئی ٹیلی گراف نہیں ہے کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کوئی اخبارات نہیں ہے کوئی اور ذرائع رسو و رسائل ہے ہی نہیں کوئی ذرائع اب لال نہیں کے خطبے میں آپ خطاب کر رہے ہیں احکام دے رہے ہیں اب دوشا جمعے میں آتا ہی نہیں اس کا سمعی نہیں ہوا تو وہ کیسے ہوگی تو جب تک اس نظم کے ساتھ وابستگی نہ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے خطبے میں اپنے ممبر پر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جموں سے جو رہ جاتے ہیں اور ان میں شرکت نہیں کرتے تو یہ کہ وہ بعض آ جائیں اس سے ورنہ یہ کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر بہت کر دے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سم وعلی والا سارہ وہ جو بدترین کافروں کی جو سزا ہے وہ سزا ملے گی اسی طریقے سے کوئی انقلابی جماعت ہے کوئی اسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے کے لیے اگر آپ اس سے پیوست نہیں ہے اگر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے نہیں ہیں اس کے نظم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایک ایک آدمی کے گھر جا کر اور اس کے پیچھے جو ہے یہ تو عدالتی سمن تو ہوتے ہیں کہ ان کی تعمیل کرائی, کرانی جائی ضروری ہے یہ حکومتی اس وسائل و ذرائع کے تحت تو ہو سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چودہ اگست کے جلسے کے سلسلے میں سارا مسئلہ اس پر ہوا کہ اس سمن کی تعمیل نہیں ہو سکی تو جسٹس افراد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں فریق ثانی کو سننا لوں میں حکم دے نہیں سکتا آپ نہیں کرا سکے آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے حکم کی تعمیل نہیں سمن کی تعمیر نہیں کرا سکی تو آپ کا آپ کی کو تحیم ہے تو واقعہ یہ ہے کہ حکومت کی سطح پر تو پھر بھی یہ کہ وہ وسائل موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی جماعتی انقلابی جماعتی نظام اگر ہے تو اس میں یہ تو کام نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہر کارے اور پیادے جو ہیں وہ حکم لیے لیے پھر رہے ہیں ہر شخص کی تلاش میں اور سے تعمیر کرائیں وہ تو جب تک پیوستر نہ ہو یہ لفظ بار بار میرے زبان کو اس لیے آتا ہے کہ بڑا پیارا وہ مشرا ہے اس بال کا رہ شجر سے امید بہار باہر رکھ پتا جب تک درخت کے اندر لگا ہوا ہے در حقیقت اسی وقت تک وہ درخت کا حصہ ہے جڑ سے لے کر اور چوٹی کا پتا جو ہے اس کے مابین میں بھی ایک رابطہ قائم ہے جڑ سے جو پانی اور جو غذا لے کر جو بھی اس کے اندر چڑھ رہا ہے وہ پتے آخری پتے تک پہنچ جائے گا لیکن اگر وہ تعلق قطع ہو گیا ظاہر بات ہے اب آپ نظم میں نہیں ہے وہ تو کٹی ہوئی پتنگ ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہے یہ پتہ ہے کہ جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے اسی کو میں پیوستگی کہہ رہا ہوں اور اسی کے لیے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں منسلک ہونا یہ سلک جو کہتے ہیں یہ در حقیقت پرو لینا ہے منسلک ہو جانا پرویا جانا ہار میں اگر موتی پروئے گئے ہیں تو وہ ہار ہے اگر وہ ڈور ٹوٹ گئی تو وہ ہار نہیں ہے پھر تو وہ منتشر موتی ہیں اسی طریقے سے منسلک ہو جانا ملتظم ہو جانا ملتظم التظام کے معنی چمٹ جانا چمٹے ہوئے رہو پیوستہ رہو شجر سے امیدیں بہار رکھ یہ ہے در حقیقت یہ سما کو مقدم رکھنے کا ورنہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں ظاہر بات ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتا ہی سننے کے بعد ہے تو وہ تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کیا وجہ ہے کہ یہ اصطلاح اسی لیے میں نے اتنا وقت لگایا کہ یہ بات واضح کر دوں یہ اصطلاح ہے ایک دین کی اور اس اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھیے کہ سما مقدم اور اس کے بعد لازم ہو جائے گا سنتے ہی اس کے اوپر تعمیل اس کے اس حکم پر عمل کرنا یہ لازم ہو جائے گا چوتھی اور آخری بات اس میں سمجھیے کہ اس سموتاٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت کی شکل دی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے جو ایمان لے آیا حضور پر اس پر آپ کی اطاعت فرض تھی جیسے کہ میں گزشتہ نشست میں ارض کر چکا ہوں ما کانا مومن قطل یہ تو رسالت پر ایمان کا رازمی تقاضا ہے اس کے باوجود اس سم اتاد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جب ایک جماعتی نظام بنا ہے تو آپ نے بیٹھ لی ہے باقاعدہ وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث یہاں پر اب لگا دی جائیں یہ دو حدیثیں ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے ایک حدیث وہ ہے جو ذرا نیچے لکھی ہوئی ہے انلحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بخمس و والسمع و طاعت وجرت فی سبیل اللہ یہ مشکات المسابی میں جو یوں سمجھئے کہ علم حدیث کا وہ پرائمر ہے یہ کتاب ابتدائی کتاب یہی ہے کہ جو تمام دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں مستق احمد اور جامع ترم کے حوالے سے روایت موجود ہے حضرت حارث اشاری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اب ذرا نوٹ کر اطاعت اتات پر گفتگو ہو چکی ہے اطاعت اگر نہیں ہے رسول کی تو ایمان نہیں ہے کل امتی یتخلول الجنت اللہ من ابا قیلا ومن ابا قال من اطانی دخل الجن ومن من فقد فقط ابا یہاں حکم کا لفظ حضور خود استعمال کر عامور کم میں تمہیں حکم دے رہا ہوں پانچ باتوں کا سب سے پہلی بات جماعت جماعتی شکل میں رہو جماعتی شکل دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا اسلامی نظام قائم ہے نظام حکومت وہ ایک اجتماعی شکل ہے خلیفت المسلمین ہے ان کے ساتھ وہی تعلق سم اتعات کا ہوگا یا پھر اگر نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعتی نظام ہوگا جد و جہد کے لیے اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سم اتعاعت ہوگا تو پہلی شہر لازم ہے جماعت نمبر دو سمع سنو نمبر تین تاح اور اطاعت کرو یہ وہ سم و آ رہی ہے ول والجہاد جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھی اور پانچویں چیزیں ہیں وہ جہاد اور ہجرت ہجرت کیا ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں پوچھا گیا اول ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے فرمایا انتاہ جورا انتہجرا ما کرے ہر اب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہ ہے ہجرت اور نیت یہ رہے کہ انسان اپنا گھر بار اہل و عیال سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے دین کے لیے اگر اللہ کے دین کا تقاضا نیت یہ رہے لیکن یہ کہ پہلا قدم یہ نہیں ہے پہلا قدم تو یہ ہے جو اللہ کو چیز پسند نہیں ہے جس کے اللہ نے حرام قرار دیا اس سے تر کے تعلق کرو چھوڑ دو نقلاؤ و نت رکو میں یہ میں بھی آپ کی یہ قینچی چل جانی چاہیے کہ فساق اور فجار کے ساتھ آپ کی دوستی نہ ہو آپ آپ کی محبت قلبی کا تعلق جو ہے ہو جائے یہ ہجرت ہے والجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اس کے لیے یہ مثبت پہلو ہے اس کا جد جہد ہے محنت ہے اشار ہے قربانی ہے انفاق ہے قتال ہے نقد جان ہتھیلی رکھ کر میدان میں آنا ہے اور نیت میں یہ چیز شامل رہنی چاہیے کہ وہ وقت آئے کہ میں نقد جان اللہ کی اس کے لیے اس دین کے لیے بازی میں لگا دوں اور اپنی جان دے کر سرخرو ہو جاؤں میری گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے اگر یہ نیت موجود نہیں ہے تو حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت ہوئی اس حالت میں کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی تھا فقط ماتا اللہ شروبت من نفاق تو وہ ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت ہوئی یا ایمان پر نہیں ہوئی تو یہ حدیث ذرا یاد کر لیجیے اور اپنا جو ہمارا تصور دین اس وقت کا ہے اس کو اس حوالے سے ذرا اس کا جائزہ لیجیے ہمارے تصور میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں وہ پانچ چیزیں ہیں وہ بھی حضور کی حدیث ہے بولے ال اسلام و علاقم سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت الہ اللہ و اللہ اللہ وقام السلاط و اطا الزکات و صو وہ حج البیت منستقٰ اللہ سبیلا یہ پانچ ارکان اسلام ہے کل میں شہادت نماز روزہ حدزکات یہ ہر مسلمان کو یاد ہے لیکن یہ پانچ چیزیں بھی وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں الفاظ ہیں انی عامر اللہ و بہن اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا تو عطی اللہ و اطی الرسول دونوں کا مجموعی تقاضا یہ ہے کہ تم ان پانچ چیزوں کو لازم سمجھو بال جماعت والطاعت سمے و جہاد فی سبل اللہ اب دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی سموت آپ جو ہے یہاں نمبر دو اور نمبر تین میں جو آئی ہے اس کے لیے حضور نے ایک بیٹ لی صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی یہ دوسری حدیث ذرا پڑھیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے حضرت عبادہ ابن سامت سے یہ روایت ہے انعبادت ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ قال تعالیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سم وقتاعت یہی در حقیقت وہ جوڑا ہے جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ فتق اللہ مستتا تم وسمع آتی تو یہاں پر فرمایا کہ کالا کالا مایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سم وقتاعت ہم نے بیعت کی تھی با یو وہ کہتے ہیں بیچنے کو یہ بیع و شرح ہے اللہ کے ساتھ ان اللہ اشتراسما جنا لیکن اللہ سامنے موجود نہیں ہے رسول کے ہاتھ پر وہ بیع و شرح ہو رہی ہے اور عرب کا اصول یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو ہینڈ شیک ہوتا تھا یہ مصافہ بیعت میں بھی ہے لیکن وہ بیعت کس کی تھی اللہ سمع و ہے اب ذرا نوٹ کیجئے یہ سموتاط تین اس میں آئی ہیں کیفیات فل رسرے ول چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو یہ نہیں کہ بس آسانی ہی کے اندر اطاعت کریں گے نہیں چاہے تنگی ہو مشکل ہو ہمارے لیے اپنا گزر مشکل ہوا ہوا ہو لیکن یہ کہ بہرحال رب نبی کا حکم آئے گا مانیں گے ونشتے مک رہے چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو نشاط ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے میں نے اسی لیے جب اطاعت کی بحث کی عرض کیا تھا کہ اطاعت میں اصلا جو ہے وہ طور اور وہ بتیب خاطر انسان کی اطاعت مطلوب ہے لیکن یہ کہ جماعتی زندگی کے اندر بسا اوقات ہوتا, ہوتا ہے کہ سم ون ہیز بلنڈرڈ آپ کا یہ خیال ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ بعد میں آ جائے گا کہ کہاں جا کر آپ اطاعت سے انکار کر سکتے ہیں اس کی کچھ لمٹ سے بس صورت دیگر آپ کو ماننا ہوگا اگر وہ معصیت کا حکم نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے کسی سری حکم کے خلاف حکم نہیں ہے تو آپ کی رائے کے خلاف بھی ہے تو آپ کو ماننا ہوگا اور ماننا ہوگا زائد بات ہے کہ اپنی رائے کو دبانا ہوگا اپنے نفس کو گھونٹنا ہوگا کراہت نفس کے ساتھ بھی لیکن اطاعت لازمی ہوگی السم و تا فل اسرے یسرے وا ون مک رہے اثرت نالینا اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے جماعتی نظام میں یہ لازمن مرحلہ آ جاتا ہے کسی شخص کے دل میں خیال ہو سکتا ہے اور یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہوں میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے یا یہ کہ میں میری سٹینڈنگ بہت ہے میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں لیکن یہ نو وارد ایک سسٹہ اسے امیر بنا دیا گیا یہ معاملات ہوئے ہیں جب حضرت زید نے ہار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے غزوہ موتا کے موقع پر امیر بنایا اعتراضات کیے گا جعفر تیار جیسے لوگ ان کی کمان میں دیے جا رہے ہیں اتنے جلیل القدر صحابی حضور کے چچاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی اور ایک آزاد کردہ غلام جو ہے آزاد شدہ غلام زید ابن نے بنایا جا رہا ہے پھر ان کے بیٹے کو بنایا ہے آپ نے اپنے مرض وفات میں امیر حضرت اسامہ ابن زید کو رضی اللہ تعالی عنہما اس پر بھی اعتراضات ہوئے اور حضور کے یہ الفاظ مرض وفات کے اندر بڑے آپ نے غصے پہ کہے ہیں کہ آج اگر تم اسامہ کی عمارت کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو اس کے باپ کی عمارت پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیچیدگیاں ہوتی ہیں لہذا یہ سارے اعتراضات وہ بیٹھ جب حضور نے لیے تو پہلے ہی گویا کہ ان کو باندھ لیا ہے واہ اللہ علیہ یہ صاحب امر کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے حوالے کوئی ذمہ داری کرتا ہے یہ امیر کا اختیار ہے تو چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم اتحاد کریں گے اچھا ترجیح دی جائے گی کس چیز میں جنہیں امیر بنایا جائے گا ایک ماتحت امراعات کا نظام ہوگا نا جیسے کہ ہم پر بھی گفتگو کر چکے حضور کے زمانے میں بھی, بھی ماتحت امراعات ہیں آپ نے کوئی جیش بھیجا ہے اس میں کسی کو صرف سالار بنایا کوئی دستہ ہے ایک ہی لشکر کے اندر میمنا پر کوئی ہے میسرہ پر کوئی ہے قلب پر کوئی ہے ہراول دستے میں کوئی ہے وہاں درے کے اوپر پچاس جو تیر انداز مقرر کیے گئے ان پر ابیر کوئی اور ہے تو یہ تو ماتحت عمارتیں تو ہوتی ہیں وہاں فرمایا والا لالا لہ یہ بھی بیت کرو کہ جو شاہی میں امر ہوں گے یہ ماتحت عمرا ان سے جھگڑیں گے نہیں امر کے معاملے میں جو وہ حکم دیں گے وہ بھی مانیں گے اگرچہ معاشیت کا حکم نہیں دے سکتے یہ کل تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ماتحت و کا معاملہ چاہے وہ حضور کے زمانے میں تھا اور حضور کے انتقال کے بعد چاہے کوئی خلیفہ ہو مسلمانوں کا چاہے کوئی امیر ہو کسی جماعت کا سب کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی باہر نہیں جا سکتے آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے اس میں جو آگے الفاظ آئے ہیں اللہ انترو کفرن بواہن ان دکم فی ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے صرف مسلم کی روایت میں ہے یہاں تو نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو آج جو اضرات بھی درس کے آخر تک رہ جائیں گے انہیں یہ یعنی اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیز مل جائیں گی تو اس میں تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم لیکن در حقیقت یہ ٹکڑا جو ہے اللہ انتراؤ کفرن بباہن ان دکم فی ہے من اللہ برہان یہ صرف مسلم شریف کی روایت میں ہے بخاری کی روایت میں نہیں دوسری بات یہ نوٹ کہ یہاں سیگا بدل گیا اب تک سیگا ہے بیت کرنے والوں کی طرف سے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم و تاطے فل اسرے ول یسرے ول منشتے ول وکرہ وہ اللہ اسرتن علیہ نا اللہ اللہ نناز لیکن یہاں معلوم ہوتا کہ حضور نے یہ الفاظ ایڈ کیے انترو کفرن بواہن سوا اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کھلا کفر ان رکوفی ہے من اللہ برہان جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے سند موجود ہو دلیل موجود ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ کفر ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا جیسے کہ وہ معاملہ آیا تھا کہ امیر نے کہا خودکشی کا حکم دیا کود جاؤ اس آگ کے گڑھے کے اندر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا حضور نے تصنیف فرمائی کہ صحیح کیا انہوں نے اگر وہ کود گئے ہوتے کبھی اس آگ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا ہے خودکشی کی موت ہوتی تو اس اعتبار سے یہ ٹکڑا معلوم ہوتا ہے حضور نے اضافہ کروایا ہے اِلَّا انترو من اللہ انترو کفرفیم برحان آخری بات اس بیٹھ میں ہے وہ نقول بالحقہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے حق مشورہ دینا صحیح رائے دینا یہ اپنی جگہ پر ہے اس کا تو ایک نظام بنانا پڑے گا اس کے بغیر کوئی جماعتی زندگی صحیح رہ نہیں سکتی صالح رہ نہیں سکتی ایک تحق و انداز نہیں ہونا چاہیے مشورے سے کام ہونا چاہیے اس کے لیے نظام ہونا چاہیے بیعت کی تنظیم بیعت کی بنیاد پر بھی بنے گی تو اس میں بھی یہ مشورے کا نظام قائم کرنا لازم ہے لا نخواف و اور ہم نہیں ڈریں گے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یعنی یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں کیا میری حیثیت کیا میں کچھ کہوں گا لوگ ہنس پڑیں گے نہیں ڈرنا نہیں چاہیے جو رائے ہے دیانت کے ساتھ دے دو البتہ اسلام کے نظم جماعت میں فیصلہ جو ہے پھر وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوتا گنتی سے نہیں ہوتا کہ از مغز دو صدخر فکر انسان نمی آیت دو سو گدھوں کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آتا سیدھی سیدھی بات ہے گرے دستر دمہوری غلام پختہ کا شو یہ جو مغرب کا تصور ہے کاؤنٹنگ اف ووٹس کا اس سے بچو اس فیصلہ پھر ہوگا صاحب عمر کا اگر وہ کتاب و سنت کے منافی ہے تو نہیں مانیں گے میں تفصیل سرز کر چکا ہوں ریاست کا معاملہ ہے تو عدالت طے کرے گی عدالت سے رجوع کیجئے اگر جماعت کا معاملہ تو آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کفر شریح کی طرف چل پڑی ہے تو سلام کیجئے اپنا راستہ لیجئے قالو سلامہ نکل جائیے اس سے علیحدہ ہو جائیے البتہ یہ کہ اسی پر علیحدگی ہوئی ہے یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا یا یہ کہ کسی اور وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے یا کوئی زوف ہے ارادے کا آدمی آگے چل نہیں پا رہا ہے اشار و قربانی جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے یہ اس کا ضمیر بتائے گا بل انسان والا نفس ہی بصیرہ ولا ولو مزیرا ہر انسان اپنی حالت کو خوب جانتا ہے میں کہاں ہوں اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے یہ ہے بیعت سموتا اس کے بارے میں بس جو باتیں اور نوٹ کر لیجئے یہ بیعت تو جو ہے حضور نے مکے میں نہیں لی اگرچہ یہ مکی دور ہی میں ہوئی ہے سمجھ لیجئے کہ کس مرحلے پہ ہوئی مکے میں کمیونٹی ابھی چھوٹی تھی سب مسلمان ایک شہر میں ہیں سب کا راستہ حضور سب واسطہ جو ہے اور تعلق جو ہے رابطہ حضور کے ساتھ براہ راست ہے آپ کا حکم ہر ایک کو براہ راست پہنچ رہا ہے زیادہ سے زیادہ ہر کارے کی ضرورت ہوتی تھی ہر کارا میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں برے سینس میں نہیں پیغام رسان جیسے کہ آتا ہے کہ حضرت حباب العرف رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ اس پر بلکہ شاید امار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان حضرات کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جیسے ہی قرآن مجید نازل ہو یہ دار ارقم میں حضور کے پاس ہما وقت رہتے تھے یہ ہم وقت ملازم تھے ملازم اس معنی میں امپلائی کے معنی میں نہیں ملازم کہتے چمٹ جانے والا یہ التزام اور ملتظم ہی سے ہے ملازمت اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ چمٹ گیا ہوئے آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے ملازم تو لون پکڑ لینے والا یہ ہم وقت ملازم تھے حضور کے وابستہ تھے ہما وقت ادھر صورت نازل ہوئی ادھر وہ لے کر مختلف جو صحابہ کے گھروں کے اندر جو ایمان لائے تھے مکے میں وہاں پہنچ گئے اور تعلیم دے رہے تو کوئی انٹرمیڈیٹ نظم کی ضرورت نہیں تھی کوئی درمیانی عمرہ نہیں تھے لہذا بیعت حضور نے نہیں لی جب مدینہ کو لوگ ایمان لے آئے پہلے سال گیارہویں سال میں چھ افراد ایمان لائے یا دسویں سال ہی میں گیارہویں میں وہ بارہ ہو گئے اور تیرہویں میں یا بارہویں میں یہ ذرا فرق رہتا ہے اس گنتی کے حساب سے اس میں بہتر مسلمان جب آ حضور سے تب آپ نے یہ بیٹھ لی ہے اور ان میں سے بارہ کو نقیب مقرر کر دیا یہ نقیب کا لفظ وہاں سے ہم نے لیا ہے نقیب اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے بنی اسرائیل کے بھی بارہ قبیلے تھے ان میں بھی بارہ نقبات تھے ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب نقیب کہتے ہیں خبر گیری کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا نگرانی کرنے والا تو حضور نے بہتر میں سے بارہ کو گویا کہ ہر ایک کے حوالے پانچ پانچ مسلمانوں کو کر دیا کہ ان کے حالات کی خبرگیری کرو گے نگرانی کرو گے اب ظاہر بات ہے کہ حضور سے براہ راست رابطہ نہیں وہ تو اگلے سال حجی کے موقع پر آئیں گے تو ملاقات ہوگی اس وقت یہ بیعت لی گئی ہے تو گویا کے در حقیقت یہ بیعت ایک ایسی جماعت کے قیام کے لیے ہے کہ جس میں درمیانی کچھ عہدے دار درمیانی امرا کو بھی انٹروین کرنا ہے اور براہ راست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ ہے وہ ہر ساتھی کا ہر صاحب ایمان کا موجود نہیں ہے چنانچہ یہی حدیث ہے جس کو ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے بنیاد بنایا ہے اور اس حدیث کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے مکمل دستور اس صرف اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے اس نظم جماعت کے لیے اگرچہ سمجھانے کے لیے اس کا ڈھانچہ بھی ہم نے بنایا ہے اس کے قواعد و ضوابط بھی ہیں نظام العمل بھی ہے لیکن وہ سارا کا سارا در حقیقت اس پر اس کا دار و بدار ہے اسی سے استباط اور استدال ہے اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وسمرو اطیرو اور عام رخمسن بل جماعت و سمے و تاط فل عسر و <تصفيق> یہ آپ کو بل جماعت و سمے و تاط و فی سبیل اللہ اور پھر اس سموتات کے لیے یہ بیت سموتات جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں ہم ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں بارک اللہ علی ولا فی قرآن العظیم و نفاانی و کم بل آیات و ذکر حکیم